له بعد قبول ان قبضل اچھا بھائی آج ہم ہیبا کے بارے میں پڑھیں گے کے لوی معنی ہے کسی کو کے ساتھ احسان کرنا نفع پہنچانا کسی کے ساتھ احسان کرنا نفع پہنچانا کسی کو کوئی چیز دینا اور اشتلاش میں ہیبا کہتے ہیں تملیک کل بلا عوض تملیک کل بلا عوض تملیک آئن بلا عوض یعنی کسی شخص کو کسی چیز کا مالک بنانا بغیر کسی عوض کے کسی شخص کو کسی چیز کا مالک بنانا بغیر کسی عوض کے یہ ہی کہلاتا ہے ہمارا جسے اردو میں آپ تحفہ کہتے ہیں تحفہ دینا کسی کو بھائی تو دیکھا آپ تحفہ دیتے ہیں ہمارا کسی عوض کے بدلے یا ویسے ہی دیتے ہیں بھائی سوفا ویسے دیا جاتا ہے ایوز نہیں ہوتا بھائی اس میں تو یہ عربی میں ہیبا کہلاتا ہے بھائی یہاں تین چار لفظ ہیں وہ یاد رکھیے بھائی ہیبا دینے والا ہیبا دینے والا واحد کہلاتا ہے ہیبا دینے والا واحب کہلاتا ہے جو چیز کی جائے وہ محوب کہ جو چیز ہی جائے وہ کہلاتی ہے نیس اسے کہتے ہیں موہوب کو ہیبا بھی کہتے ہیں موہوب کو ہیبا بھی کہتے ہیں اور جس کو ہبا دیا جائے جس کو بھائی میں نے آپ کو تحفے کے طور پر ایک کتاب دی تو میں کون ہوا ہوا واہب اور کیا چیز توحفے کے طور پر دی ہے کتاب یہ کتاب کیا کہلائے گی موہوب اور دوسرا نام کیا ہے اس کا ہیبا یہ کتاب ہیبا ہے موہوب ہے اور جس کو دی گئی وہ کیا کہلائے گا موہوب لہو تو آپ ہوئے موہوب لہو بھائی تو کہتے ہیں بھائی الحبۃ تصخو الحبت بل ایجابل قبول ہی بات صحیح ہو جاتا ہے ایجاب اور قبول کے ساتھ تو نہیں ہے تو یہ عقد ہے جیسے اور عقود میں ایجاب و قبول ہوتا ہے یہاں بھی کیا ہوگا ایجاب و قبول و تطمبل اور تام ہوتا ہے پورا ہوتا ہے قبضے کے ذریعے بھائی اور ہیبا تام کس کے ذریعے ہوتا ہے قبضے کے ذریعے ہوتا ہے بھائی قبضے کے ذریعے اور یاد رکھیے قبضے سے مراد کامل قبضہ ہے بھائی قبضے سے کیا مراد ہے کامل قبضہ مراد ہے تفصیل آگے آ جائے گی ابھی بھائی کامل قبضہ بھائی کامل قبضہ <بِجازَا> مسئلہ پڑھا سے منقض ہو جاتا ہے اور قبول سے اور تام کس کے ذریعے ہوتا ہے قبضے سے تام ہوگا اور قبضہ بھی کون سا ہونا چاہیے کامل قبضہ ہونا چاہیے میں کامل قبضہ بھائی تو اب مثلاً ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے وہاں میں نے آپ سے کہا کہ بھائی یہ جو کتاب پڑھی ہے یہ میں نے آپ کو ہبا کر دی یہ میں نے آپ کو ہبا کر دی آپ نے کہا میں نے لے دی ایجا ب قبول ہو گیا مولانا لیکن ابھی ہیبا تام نہیں ابھی آپ اس کے مالک نہیں بنیں کیونکہ ہیبا تو تام کس کے ذریعے ہوگا قبضے کے ذریعے تو ابھی بھی کتاب میری ہی ہے ہاں اسی مجلس میں آپ کتاب اٹھا لیتے ہیں قبضہ کر لیتے ہیں یا کتاب میں آپ کے پاس رکھ دیتا ہوں لو یہ کتاب آپ کی ہو گئی کیا آپ آرام سے اس کو اٹھا سکتے ہیں اس سے قبضہ کر سکتے ہیں تو آپ مولانا یہ سمجھا جائے گا گویا کہ آپ, آپ کے پاس بھی رکھ دی تو گویا آپ کا قبضہ آ گیا تو اب آپ کیا بن گئے مالک بن گئے لیکن اگر صرف میں نے یہ کہا کہ میں یہ کتاب میں نے آپ کو دے دی اور آپ نے کہا ہے کہ میں نے لے لی بھائی اور ابھی آپ نے قبضہ نہیں کیا تو پھر اس صورت میں آپ مالک نہیں ہیں بلکہ ابھی بھی کون مالک ہے واحد ہی اس چیز کا مالک ہے بھائی تو قبضہ ضروری ہے ہمارا نا آپ اسی مجلس میں آپ مجھ سے پوچھے بغیر قبضہ کر لیں تو بھی آپ مالک بن گئے اور اگر مجلس ختم ہو گئی اور آپ نے قبضہ نہیں کیا تو آپ آپ قبضہ بھی کر لیں پھر بھی آپ مالک نہیں بنیں گے بلکہ آپ کو مجھ سے اجازت لینا پڑے گی اگر میں سات لفظوں میں آپ کو اجازت دے دیتا ہوں کہ ہاں بھائی اس کتاب پر قبضہ کر لو وہ لے لو تو پھر اس سورت میں آپ قبضہ کرتے ہیں تو اب کیا بن جائیں گے مالک تو اسی مجلس کے اندر بغیر اجازت کے بھی آپ قبضہ کر سکتے ہیں اور مجلس کے بعد کیا ضروری ہے اجازت ضروری ہے صورت سمجھ میں آ گئی بھائی تو کہتے ہیں فن کا بزل مہو بلہ مجلس واحب اگر قبضہ کر لیا کس نے قبضہ کیا موہوب لہو نے قبضہ کیا بھئی جس کو وہ حبہ دیا گیا تھا اس نے پھر مجلس اسی مجلس میں بغیر اذن الواہبی واہب کی اجازت کے بغیر جازہ تو یہ بھی جائے بھئی سوال پیدا ہوا بغیر اجازت کے قبضے کا کیا مانا بھئی اجازت تو آ ہی چکی ہے صراحتن اب اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں اس پر قبضہ اب کر لوں آپ نے کتاب مجھے دے دیا کیا میں اس پر قبضہ کر لوں یہ سراحتن اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے جب میں نے آپ کو کہہ دیا اسی مجلس کے اندر کہ یہ کتاب کیا ہوئی میں نے آپ کو دے دیجازت آ گئی یا نہیں آ گئی لہٰذا سراہتاً اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ آپ قبضہ کر لیں اجازت تو آ ہی چکی ہے مطلب عبارت کا یہ ہے کہ سراحتن صاف لفظوں میں یہ اس کا کہنا اس سے یہ پوچھنا کہ اب میں قبضہ کر لوں یہ ضروری یہ ماننے کی اجازت ہو ہی نہ تو پھر کا اجازت تو آ ہی چکی ہے مولانا جب اس نے کہا چیز میں نے آپ کو ہبا کر دی تو کیا آ گئی اس میں قبضے کی اجازت آ گئی وہ ان قبضہ بادل افطراقی اور اگر اس نے قبضہ کیا جدا ہو جانے کے بعد یعنی مجلس کے ختم ہو جانے کے بعد لم تر سے ہاتھا صحیح نہیں ہے اللہ ع ازانا لہول واحد و مگر یہ کہ اجازت دے دے اس کو واحد قبضے میں یعنی سراختن کہہ دے مسجد ختم ہو چکی ہے آپ مولانا اس نے ہبا کیا تھا اس وقت اجازت تھی آپ مسجد میں قبضہ کر سکتے تھے لیکن آپ نے قبضہ نہیں کیا وہ اجازت کیا ہو گئی گویا ختم ہو گئی اب آپ کو دوبارہ کیا کرنا پڑے گی اس سے تو لفظوں میں اجازت لینا پڑے گی کہ وہ واضح کہے بھائی ہاں بھائی قبضہ کر لو وطن آقلبت بِقَوْلِهِ و تو اب یہ عربی زبان کے کچھ الفاظ بتلا رہے ہیں بھائی کہ عربی زبان میں ہیبا کن کن الفاظ سے منعقد ہوتا ہے بھائی سمجھ میں آیا کن الفاظ سے تو کہتے ہیں وطن بِقَوْلِهِ الحبت ہی و وَأَطْعَمْتُ تو حاضم اور منعقد ہو جاتا ہے ہیبا ہیبا کرنے والے کے اس کال سے وہ تو یہ وہ تو میں نے یہ چیز کیا کر دی آپ کو ہیبا یہ تو واضح لاس ہیبا کے اندر وہ ناہل تو ناہل تو کا معنی بھی عربی میں ہوتا ہے عطیہ دینا کسی کو بھائی اس سے بھی ہیبا ہو جائے گا کیا کہتا ہے میں نے یہ کتاب آپ کو عطا کر دی دے دی اس سے بھی ہیبا ہو جائے گا وہ اطام تاز کھانا پڑا ہوا تھا میں نے کہا بھائی یہ غلہ پڑا ہے کھانا پڑا ہے یہ غلہ میں نے آپ کو کھلا دیا یہ کھانا میں نے آپ کو کھلا دیا بس مولانا یہ ہیبا کا لفظ ہے آپ کیا بن جائیں گے اس کھانے کے آپ اس پر قبضہ کر لیتے ہیں تو کیا بن جائیں گے مالک بن جائیں گے وہ جہاز تو حاضر میں نے یہ کپڑا آپ کے لیے کر دیا یہ کپڑا میں نے آپ کے لیے کر دیا یہ بھی ہیبا کا لفظ ہے عربی میں وہ آمر تو کا اور میں نے عمر بھر کے لیے دے دی آپ کو یہ چیز آمر تو میں نے عمر بھر کے لیے دے دی آپ کو یہ چیز یاد رکھیے یہ عمرہ ہے عمرہ اور رقبہ دو طریقے تھے جاہلیت میں جو جاری تھے ان کی تفصیل اسی بعد میں آگے آ جائے گی بھائی آگے آ جائے گی بس آپ اس وقت صرف یہ یاد رکھیں یہ مانا میں نے یہ چیز آپ کو عمر بھر کے لیے دے دی تو یہ ہپا ہے مولانا وہ محب لہوز پر قبضہ کر لے تو کیا بن جائے گا اس کا مالک بن جائے گا میں نے آپ کو سوار کر دیا اس سواری پر اس جانور پر سمجھ میں آیا بھائی میں نے آپ کو اس جانور پر سوار کر دیا یہ ہبا کا لفظ نہیں ہے ہو سکتا ہے آپ صرف کس لیے دے رہے ہیں جانور سواری کے لیے لیکن امکان ہے ہو سکتا ہے آپ کیا کر رہے ہیں اس کو مالک ہی بنا رہے ہیں دونوں امکان آگے لہٰذا آپ نیت ضروری ہے کیا ضروری جب آپ کسی کو یوں کہیں میں نے آپ کو اس جانور پر سوار کر دیا تو اب کس چیز کی نیت ضروری کی اگر ہیبا کی نیت نہیں ہوگی تو پھر ہیبا ہوگا نہیں اب وہ قبضہ کر رہتا ہے اور کہتا ہے تو آپ نے تو مجھے ہیبا کیا تھا آپ کہتے ہیں نہیں بھائی میری ہبا کی نیت ہی نہیں تھی میں تو کیا کر رہا تھا آپ کو صرف سواری کے لیے دیر تو پھر تو ہیبا نہیں ہے وہ مالک نہیں بنے گا لیکن اگر آپ کی نیت بھی کیا تھی ہیبا کی تھی پھر وہ کیا بن چکا قبضہ کرتے مالی ہی اس کا مالک بن گیا تو بادشاہ تو اس طرح کہا کرتے تھے بادشاہ جب کسی کو کیا کرتے تھے سواری کا جانور وغیرہ دیتے ان آم کے طور پر تو بادشاہ کہتے تھے لو بھائی یہ اس جانور پر میں نے کیا کر دیا آپ کو سوار کر دیا یعنی آپ کا ہو گیا لہذا اب یہاں نیت کی تو درست ہو جائے گا ہیبا دیکھیے صاحب بتلائیں گے آگے آپ کو کہ نیت ضروری ہے اس کے اندر ہیبا کی بھائی تو کہتے ہیں وہ حمل تو کالا دا میں نے سوار کر دیا آپ کو اس جانور پر ایزا نوا سمے حمل کا میں نے سوار کا دیا یہ میں نے آپ کو لاد دیا آپ کو میں نے لاد دیا اس سواری پر ایزا نواب کا جب ارادہ کیا خملان لادنے سے کس چیز کا ہیبا کا جب لادنے سے کس چیز کا ارادہ کیا ہیبا کا اراقی نیت کی پھر سے ہوگا ولا تجز الحبیماسم اللہ محفوظ مخصوط بھئی ہیبا جائز نہیں ہے ان چیزوں کے اندر جو تقسیم کی جاتی ہیں مگر یہ کہ وہ محفوظ ہو مقصوم ہو گئی تفصیل یہی سمجھ لیجئے آگے تین چار پانچ مسائل اکٹھے آ رہے ہیں بھائی یاد رکھیے بعض چیزیں ایسی ہیں کہ ان کو تقسیم کر دیا جائے تو بھی ان کا نفع باقی رہتا ہے بات چیزیں ایسی ہیں کہ ان کو تقسیم کر دیا جائے تو ان میں ان کا نفع باقی نہیں رہتا سمجھ میں آیا اچھا تو اس سے پہلے ایک بات یہ یاد رکھیں بھائی جب کسی کو ہبا کریں تو ہبا غیر ہبا کے ساتھ ملا ہوا نہیں ہونا چاہیے اتصال نہیں ہونا چاہیے الگ ہو والا نہ تاکہ وہ اس پر کیا کر سکے آرام سے قبضہ کر سکے اگر دوسری چیز کے ساتھ وہ ملی ہوئی ہے تو قبضہ ہو سکتا ہے hmm. مثلا بھائی پھل درخت کے اوپر لگا ہوا ہے میں نے آپ سے کہا یہ جو پھل ہے یہ میں نے آپ کو ہبا کر دیا بھائی وہ پھل صرف ہبا کر رہا ہوں درخت ہیبا نہیں کر رہا تو اب یہ پھل جو میں نے ہیبا کیے یہ میرے درخت کے ساتھ لگے ہوئے ہیں لہٰذا یہ درست نہیں یہ درست نہیں ہے مولانا سمجھ میں آیا بھائی کیونکہ محفوظ نہیں ہے محفوظ ہونا ضروری یعنی ہبا غیر ہبا کے ساتھ اس کا استحصال نہ ہو اس کے ساتھ جڑا ہوا نہ ہو اور یہاں دیکھو درخت تو ہیبا نہیں لیکن پھل ہیبا ہے تو ہیبا کا استحصال ہے کس کے ساتھ ہیبا غیر ہیبا غیر ہبا کے ساتھ جڑا ہوا ہے لہذا قبضہ نہیں ہو سکتا لہذا ہیبا صحیح نہیں لیکن پھر میں نے سارے پھل اتارے آپ کے سامنے رکھے اور آپ نے اس پر قبضہ کر لیا اب وہی ہیبا ٹھیک ہو گیا کیونکہ ہیبا پورا کس سے ہوتا تھا قبضے سے اور قبضے کے وقت محفوظ ہے چیز کیا ہے چیز محفوظ ہے غیر ہیبا کے ساتھ اس کا اتصال ہے جڑی ہوئی ہے بھائی جب میں نے ہیبا کیا تھا اس وقت وہ پھل درخت کے ساتھ جڑا ہوا تھا لیکن ابھی ہیبا پورا ہوا ہے ہیبا تو پورا کس سے ہوتا ہے आगा قبضے سے اور جس وقت قبضہ ہو رہا ہے اس وقت اتصال ہے اس وقت اتصال نہیں ہے لہذا وہی وہ ہیبا کیا ہو جائے گا आगा صحیح ہو جائے گا بات سمجھ میں آ معلوم ہوا ہیبا کے اندر کیا ضروری ہے کہ وہ چیز کیا ہونی چاہیے کہ وہ چیز محفوظ ہونی چاہیے یعنی غیر ہبا کے ساتھ وہ جڑی ہوئی نہ لہذا میں نے آپ کو زمین کے اندر کھڑی ہوئی فصل تیار فصل میں نے آپ کو ہبا کر دی میں نے کہا یہ جو میری زمین میں فصل لگی ہے یہ میں نے آپ کو دے دی آپ بتائیے یہ ہبا صحیح ہے یا صحیح نہیں یہ صحیح نہیں کیونکہ یہ ملے ہوا ہے ہیبا جڑا ہوا ہے کس چیز کے ساتھ غیر ہبا کے ساتھ یعنی زمین کے ساتھ جو میری ہے تو زمین تو میں نے نہیں دی میں نے تو صرف فصل دی ہے تو ہبا کا استثال ہے کس کے ساتھ غیر تو یہی بات صحیح نہیں لیکن پھر میں یہ فصل الگ کرتا ہوں آپ کے سامنے رکھ دی لو بھائی اب آپ اس پر کیا کر لو قبضہ کر لو اب آپ کیا کرتے ہیں اس پر قبضہ کرتے ہیں تو وہی ہی بات صحیح ہو گیا کیونکہ قبضے کے وقت اقتصاد نہیں قبضے کے وقت یہ محفوظ ہے سورج سب کو سمجھ میں آ گئی اسی طرح اون لگی ہوئی ہے بھیڑ کے اوپر میں کہتا ہوں یہ جو میری بھیڑ ہے اس پر جو اون لگی ہوئی ہے میں نے آپ کو ہبا کر دی تو اب آپ بتائیے مولانا یہ ہبا صحیح ہے یا صحیح نہیں یہ صحیح نہیں کیونکہ ہبا ملا ہوا ہے کس کے ساتھ خیر یعنی جڑا ہوا ہے اس کے ساتھ تو ہاں اب میں اس اون کو اتارتا ہوں آپ کے سامنے رکھتا ہوں لو بھائی قبضہ کر لو آپ نے قبضہ کر لیا اب کیا ہوا وہی ہبا صحیح ہو گیا سورت سمجھ میں آ گئی اب اس کے بعد یہ یاد رکھو مالا نام کہ بعض اوقات کوئی حصہ مشاہ ہی ہبہ کیا جاتا ہے پھیلا ہوا حصہ ہی ہبا کیا جاتا ہے مثلا میں آپ کو زمین دینا چاہتا ہوں بھائی ایک سورت تو یہ ہے ایک الگ زمین کا ٹکڑا پڑا ہے وہ میں آپ سے کہتا ہوں یہ زمین میں نے آپ کو دے دی تو شیوہ ہے شیوہ نہیں ہے یہ زمین مشترکہ نہیں بلکہ یہ پوری پہلے میری تھی اب پوری زمین کے مالک آپ بن گئے لیکن اگر زمین میں شیوہ ہو تو پھر ہی صحیح نہیں مثلا بھئی یہ زمین میرے اور زید کے درمیان مشترکہ تھی میرے اور میرے اور زید کے درمیان یہ زمین مشترکہ تھی نصف زیب کی تھی نصب میری ہم نے تقسیم نہیں کی ابھی بھائی بس یہ پلاٹ پڑا ہوا ہے میرا زید. آدھا میرا ہے آدھا کون سا آدھا میرا ہے کون سا آدھا زید کا ہے ابھی ہم نے کوئی حد بندی نہیں تو زمین کے ہر ہر جز میں ہم دونوں شریک ہیں تو یہاں میرا حصہ کیا ہے الگ ہے مقصوم ہے یا شائع ہے شائع ہے پھیلا ہوا ہے اس کی ہی صحیح نہیں لہذا میں اپنا حصہ ہیبا کرتا ہوں آپ کو کہ بھائی زمین میں نصف حصہ میرا ہے وہ اس حصے کا میں نے آپ کو مالک بنا دیا آپ کو یہ زمین ہیبا کر دی تو یاد رکھیے یہ ہی صحیح نہیں اس لیے کہ یہاں ہیبا تام ہوتا ہے قبضے کے ساتھ اور یہاں آپ کامل قبضہ نہیں کر سکتے بھائی کامل قبضہ یہاں ممکن ہی نہیں زیادہ سے زیادہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ پوری زمین پر قبضہ کریں اور پوری کے زمن میں تب نصف بھی آ جائے کیا آ جائے بھائی میں نے آپ کو مث نصف حصہ ہی بات اور وہ نصف کیسا ہے شاع ہے تو آپ اس صرف اس نصف پر قبضہ ممکن ہے صرف بھائی وہ تو الگ ہے ہی نہیں تو اس پر آپ قبضہ کیسے کریں گے وہ تو پھیلا ہوا ہے زید کے حصے کے ساتھ پھیلا ہوا ہے تو اب یہاں پر قبضہ کامل نہیں ہو سکتا زیادہ سے زیادہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ پوری زمین پر قبضہ کریں تو کل پر جب قبضہ کریں گے تو جود پر بھی تباہن کیا ہو جائے گا قبضہ آ گیا تو کل پر قبضہ کیا جائے تو کل پر قبضہ کیا جائے تو تباہن جز پر بھی کیا جاتا ہے قبضہ آ جاتا ہے تو اب اگر آپ پوری زمین پر قبضہ کریں گے تو اپنے نصف پر بھی آپ کا قبضہ آ جائے گا مولانا لیکن یہ قبضہ افلن ہوا یا تباہن ہوا افلن تو قبضہ ہے کل پر اور تباہن کس پر ہو گیا جز, جز پر یعنی اس نصف پر بھی قبضہ ہو گیا تو معلوم ہوا یہ قبضہ کامل نہیں اور ہم نے تو کیا کہا تھا ہبا میں کیا ہونا چاہیے قبضہ تو قبضہ ہے, کامل کون سا ہے جو اصلن قبضہ ہو یا تباہن قبضہ ہو جو اصلن ہو اور اصلن تو یہاں قبضہ نہیں آ رہا بلکہ تباہن آ رہا ہے بات سب کو سمجھ میں آ رہی ہے بھائی یا دوسری صورت والا نا اسی کی بنا لو بھائی میرے پاس زمین موجود ہے ایک پلاٹ موجود ہے لیکن وہ سارا پلاٹ آپ کو میں نہیں دیتا آپ کو کہتا ہوں بھائی اس پلاٹ میں سے نصف آپ کا ہو گیا میں نے کوئی الگ نہیں کیا کہ یہاں سے یہاں تک الگ کر کے آپ کو دوں اس طرح الگ کر کے دوں پھر تو آپ قبضہ کر سکتے ہیں مولانا تو اب آپ بتائیے مولانا اب آپ اس پر قبضہ کامل کر سکتے ہیں ہاں یہاں یہ ہو سکتا ہے آپ پل پر قبضہ کریں اور پل کے زمین میں کیا آ جائے جز یعنی نصف بھی آ جائے تو کل پر قبضہ ہوگا اصل اور جوز یعنی کہ نصف پر جو قبضہ ہوگا وہ تبان ہوگا تو یہ, یہ قبضہ کامل ہے یا ناقص یہ قبضہ ناقص ہے مالانال اور ہم نے تو کہا تھا کہ قبضہ کیا ہونا چاہیے کامل ہونا چاہیے سورج سمجھ میں آ گئے معلوم ہوا کہ وہ چیزیں جو تقسیم کی جاتی ہیں ان میں ہیبا جائز نہیں مگر یہ کہ وہ محفوظ ہوں یعنی غیر ہبا کے ساتھ جڑی ہوئی نہ ہو اور مقصوم ہو تقسیم ہو شدہ ہو مولانا شاید نہ ہو بات سب کو سمجھ میں آ گئی بھائی تو کہتے ہیں ولا تجز الحب تفیح مایوس محفوظ مقصوم اور ہیبا جائز نہیں ہے ہبا جائز نہیں ہے قیمہ ان چیزوں کے اندر یوک جن کو کیا کیا جاتا ہے تقسیم کیا جاتا ہے الا محفوظ مقصومتا مگر یہ کہ وہ کیا ہوں محفوظ ہوں یعنی غیر ہبا کے ساتھ جڑی ہوئی نہ ہوں مخصومتا اور کیا ہوں مقصوم ہو تقسیم شدہ ہوں لہذا ایک شائع حصے کا ہبا صحیح نہیں شا لا جی آپ دیکھیے کچھ چیزیں ایسی ہیں کچھ چیزیں ایسی ہیں بھائی تقسیم تو ہر چیز میں ہو سکتی ہے میں آپ کو گاڑی دیتا ہوں بھائی نصف گاڑی کا میں نے آپ کو مالک بنا دیا گاڑی کی تقسیم ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی بھائی آپ لوہے کے اوزار لیں گاڑی کو بیچ میں سے کاٹ سکتے ہیں نہیں کاٹ سکتے تقسیم تو ہو سکتی ہے لیکن تقسیم کے بعد کسی فائدے کی قابل رہے گی کسی کام کی رہے گی گاڑی نہیں تو چیزیں دو قسم پر ہے تقسیم تو ہو سکتی ہیں لیکن کچھ وہ ہیں جو تقسیم کے بعد ان کا کوئی نفع نہیں رہتا بےکار ہو جاتی ہیں ردی ہو جاتی ہے جیسے میں نے کس کی مثال ذکر کر دی گاڑی اسی طرح برتن ہے کسی کو دے دیا والا سمجھا برتن بھی ایسا ہے تقسیم کرو کسی کام کا نہیں ہے تمام چیزیں اسی طرح ہیں لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ ان کو تقسیم کر دو پھر بھی ان کا نفع باقی رہتا ہے نفع باقی رہتا ہے تو یہ جو متن میں آیا نا فیما یوک جن کو کیا کیا جاتا ہو تقسیم کیا جاتا ہو بھائی تقسیم تو تمام چیزیں ہو جاتی ہیں تقریباً تقریباً کیا ہیں چیزیں تو تمام تقسیم ہو جاتی ہیں مانا یہ ہے کہ تقسیم کے بعد بھی ان کا نفع باقی رہتا ہو تقسیم کے بعد بھی ان کا نفع باقی رہتا ہو سمجھ میں آیا اور اگر تقسیم کے بعد ان کا نفع باقی نہ رہتا ہو تو وہاں قبضۂ ناقص بھی کافی ہے جو چیزیں تقسیم کے بعد ان کا نفع نہیں رہتا ان میں قبضہ ناقص بھی کافی ہے لیکن جو چیزیں تقسیم کے بعد ہی قابل نفع رہتی ہیں وہاں قبضہ ناقص کافی نہیں بلکہ وہاں کیا کرنا پڑے گا قبضۂ لہذا ابھی جو پلاٹ کی مثال گزری آپ بتائیے پلاٹ کو تقسیم کر دیں اس کے دو حصے کر دیں تو ہر حصے کا نفع اس سے اٹھایا جا سکتا ہے یا نہیں اٹھایا جا سکتا اٹھایا جا سکتا ہے لیکن اس کے مقابلے میں اگر گاڑی دی گاڑی کو آپ تقسیم کرتے ہیں اب اس سے کوئی نفع اٹھایا جا سکتا ہے اب اس سے نفع نہیں اٹھایا جا سکتا سمجھ میں آیا بھائی تو تقسیم یہ بھی ہوا لیکن اس سے نفع نہیں تو جن چیزوں کا نفع تقسیم کے بعد بھی باقی رہتا ہے ان میں قبضہ کامل ضروری وہاں شیوع کے ساتھ ہیبا جائز نہیں اور جن چیزوں کا نفع تقسیم کے بعد باقی نہیں رہتا وہاں شویو حصہ شائع کے اندر بھی مولانا ہیبا صحیح ہو جائے گا اور وہ ناقص قبضہ بھی وہاں پر کافی ہے سورج سمجھ میں آ گئی تو وہاں وہ ناقص قبضہ بھی کافی ہے اس لیے کہ تقسیم وہاں کرتے ہیں وہاں تو کیا ہو جاتی ہے وہ ساری چیز ہی بیکار ہو جاتی ہے ضائع ہو جاتی ہے تو یہ مانا تھا لاز و لاتیما یو سم و ہیبا جائز نہیں ہے ان چیزوں کے اندر جن کو تقسیم کیا جاتا ہے اللہ محض مخصوم مگر یہ کہ وہ کیا ہوں محوظ ہوں اور مخصوم ہوں لہذا باپ مجھے بتائیے مالانا میرے پاس ایک برتن میں دودھ بھرا پڑا ہے برتن میں کیا پڑا ہوا ہے دودھ, دودھ, ب... دودھ پڑا ہوا ہے میں نے آپ سے کہا اس میں سے نسب حصہ میں نے آپ کو ہیبا کر دیا ہیبا کر دیا آپ نے اس پورے برتن پر قبضہ کیا کیا آپ نشچے دودھ کے مالک بن گئے اور کیا یہ بات صحیح ہے کس سوچ میں پڑے ہیں بھائی رابطہ تو میں نے بتا دیا تقسیم کے بعد اس دودھ کے دو حصے کر دو اس کا نفع باقی رہتا ہے یا نفع باقی نہیں رہتا باقی نفع باقی رہتا ہے اور جس چیز میں تقسیم کی جن چیزوں کو تقسیم کیا جاتا ہے تقسیم کے بعد ہی ان کا نفع باقی رہتا ہے وہاں کس قسم کا قبضہ ضروری ہے کامل قبضہ اب آپ پورے برتن پر قبضہ کر رہے ہیں لیکن میں نے دیا تو کتنا ہے آپ کو آدھا اس آدھے پر آپ کا کامل قبضہ آیا نہیں کیونکہ قبضہ تو دراصل آپ نے کیا کل پر اور کل کے زمین میں کتنا آ نصف بھی آ لیکن اس نصف پر قبضہ تباہ ہوا اصل تو قبضہ ہوا پر اور تباہ کس پر ہوا جز پر تو لہٰذا یہ قبضہ کامل نہیں لہذا آپ اس دودھ کے مالک ابھی بھی نہیں بنے صورت سمجھ میں آ کیونکہ یہ ایسی چیز ہے جس کو تقسیم کیا جائے پھر بھی اس کا نفع باقی رہتا ہے ہاں اگر ایسی چیز ہوتی کہ جس میں تقسیم کے بعد اس کا کوئی نفع ہی باقی نہیں رہتا مثلا میں نے آپ کو ایک موبائل کیا کیا ہی با کس طرح نصف میں نے کہا بھائی یہ موبائل میں نے نصف آپ کو ہبا کر دیا ہاں مولانا آپ اس پر قبضہ کر لیتے ہیں تو کیا ہوا قبضہ صحیح اور اب آپ اس کے کیا بن گئے نصف حصے کے مالک بن گئے اب آپ کے اور میرے درمیان یہ موبائل مشترکہ ہو گیا صورت سمجھ میں آ گئی تو اب آپ مالک بن گئے نصف کے اب میں آپ سے واپس لینا چاہوں تو نہیں لے سکتا اللہ یہ کہ آپ راضی ہو جائیں یا قاضی کے پاس جا کر لے سکتا ہوں جب ہیبا تام ہو جائے قبضے کے ساتھ تو دوسرا شخص کا مالک بن جاتا ہے آپ یہ واحد کو اس چیز میں کسی قسم کا تصرف کرنے کا حق رج آگے ذکر آئے گا ہیبا میں رجوع ہو سکتا ہے لیکن اس میں بھی دوسرے کی رضامندی ضروری ہے میں آپ کو کہتا ہوں بھائی میرا حصہ مجھے واپس دے دو میں نے آپ کو ایک پلاٹ دیا تھا پورا پلاٹ دیا تھا میں نے آپ کو کہا میرا حصہ مجھے واپس دے دو آپ کہتے ہیں نہیں بھائی میں نہیں دیتا تو آپ کو حق ہے مولانا اب آپ اس کے مالک ہو چکے ہیں آپ نہ دینا چاہیں تو پھر میں قاضی کے پاس چلا جاؤں گا قاضی مجھے واہی بابا وہ چیز واپس دلوا سکتا ہے صورت سمجھ میں آ تو دیکھو میں نے آپ کو یہاں موبائل ہی بتا دیا اور موبائل کو تقسیم کیا جائے تو اس کا کوئی نفع باقی رہتا ہے نہیں اس کا نفع ہی باقی نہیں رہتا لہذا اس کے اندر قبضہ ناقص بھی کافی ہے اب آپ پورے موبائل پر قبضہ کریں گے تو اصل ہوا پورے موبائل پر قبضہ اور زبان کتنے پر ہو گیا اپنے نصف پر بھی قبضہ ہو گیا تو یہ قبضہ ناقص ہوا لیکن یہ ایسی چیز ہے جو تقسیم کے بعد قابل انتفای نہیں رہتی لہذا اس میں قبضہ ناقص بھی قبضۂ ناقص بھی یہاں کافی ہے ہمارا نا تو کہتے ہیں وہ ہیب المشا مایوقل اور مشا ہبا ہی یعنی ہیبا مشاحیبا ہی سے کیا مانا کوئی پھیلے ہوئے حصے کا ہیبا کرنا پوری چیز ہبا نہیں کر رہے مثلا گاڑی میں سے میں نے آپ کو کتنے کا مالک بنایا نصب کا تو کہتے ہیں وہی بت المشائی اور مشا چیز کا ہیبا فیما ان چیزوں کے اندر لا یقسم ہو جن کو تقسیم نہیں کیا جاتا جائز تو یہ جائز ہے لہذا اب ایک آدمی نے دوسرے کو ایک آدمی کے پاس پنچکی ہے اس نے دوسرے سے کہا اس یہ نصف پنچکی میں نے آپ کو دے دی اب بتائیے مولانا پنچکی تقسیم تو ہو سکتی ہے لیکن تقسیم کے بعد کیا اس کا نفع باقی رہے گا نہیں رہے گا لہذا یہاں پر قبضہ ناقص بھی کافی ہو جائے گا ہی بات قبضۂ ناقص سے بھی تام ہو جائے گا تو کہتے ہیں ومن و شخص مشان شخص کہتے ہیں حصے کو اور جس نے ہیبا کیا مشاعن پھیلے ہیبا کیا کوئی پھیلا ہوا حصہ ہیبا تو تو ہیبا کیا ہے فاسد ہے کیونکہ کیوں فاسد ہے مولانا کیونکہ یہاں قبضۂ کامل نہیں ہو سکتا اس لیے بھائی قسم ہوں سلام ہو جازا ہاں بس اگر اس نے اس چیز کو تقسیم کر دیا وہ اور پھر اس محوب لہو کے سپرد کر دیا جازا تو یہ جائز ہے جی تو اس نے اس کو تقسیم کیا اور وہ پھر حصہ سپرد کر دیا تو یہ جائز ہے کیونکہ اب مولانا جب قبضہ کر رہا ہے اس وقت ہے جب حصہ الگ کر دیا تقسیم کر کے اسے دے دیا تو اب جب وہ قبضہ ہیبا تو تام ہوتا ہے قبضے کے ساتھ اور جب وہ قبضہ کر رہا ہے اب شو ہے اب شو نہیں اس لیے ہبا صحیح ہو جائے گا دَقِيقًا فِي صورت مسئلہ یہ بھائی میرے پاس گندم پڑی ہے میں نے آپ سے کہا بھائی اس گندم کے اندر جو آٹا ہے وہ میں نے آپ کو ہبا کر دیا और میرا ہی ہے है سمجھ میں में आ میں نے کیا کہا اس گندم کے اندر جو آٹا ہے وہ میں نے آپ کو ہیبا کر دیا. دیا تو یاد رکھیے یہ ہیبا جائز نہیں اب میں اس گندم کو پسواتا ہوں اس سے آٹے کو الگ کرتا ہوں अलग کو الگ کرتا ہوں تو آپ پھر اس آٹے پر قبضہ کر لیتے ہیں پھر بھی ہیبا صحیح نہیں پھر بھی ہیبا اس لیے کیونکہ ہیبا تو کسی موجود چیز کا کیا جاتا ہے اور جس وقت میں نے ہیبا کیا تھا کیا آٹا اس وقت موجود تھا اس وقت تو آٹا موجود ہی نہیں تھا اس کو وجود ہی کوئی نہیں تھا اور معذوم کا ہیبا تو صحیح نہیں سورج سمجھ میں آ گئی تو لہذا اب میں وہ آٹا نکالتا ہوں اور آپ کے حوالے کر دیتا ہوں آپ اس پر قبضہ کر لیتے ہیں پھر بھی ہیبا صحیح نہیں ہوگا بلکہ اکثر نو آخر ہیبا کرنا پڑے گا پھر کام ہوگا اکسر نو کیا کرنا پڑے گا کیونکہ پہلے جس وقت ہیبا کیا تھا اس وقت آٹے کا کوئی وجود ہی نہیں تھا اور اب آٹے کا کیا آ چکا ہے وجود آ چکا تو پہلے والے عقد کو ہم پورا کر لیں کہ چلو اس وقت آٹا تو نہیں تھا لیکن اب قبضے کے وقت تو آٹا ہے کہتے ہیں بھائی ہیبا ہی بھئی جب صحیح نہیں ہے تو قبضے کا کیا مانا قبضہ تو کس لیے ضروری تھا ہیبا ہی کو تام کرنے کے لیے ضروری تھا اور ہیبا تو ہوا ہی نہیں کیونکہ وہ چیز ہی موجود نہیں تھی لہذا اب اثر سر نیا آقد کر لے کہ یہ چی... آٹا میں نے آپ کو دے دیا اور وہ پھر اس پر کیا کر لے قبضہ کر لے پھر ہیبا صحیح ہو جائے گا مولانا سورج سمجھ میں آ گئی وہی وہ عقد جائز نہیں ہے بھائی اسی طرح مولانا میرے پاس تل پڑے ہوئے تھے کافی سارے بھائی سل بھائی تو میں نے آپ سے کہا کہ ان تیلوں کے اندر جو تیل ہے وہ میں نے آپ کو ہبا کر دیا کیا کیا؟ تو میں نے صرف تیل ہبا کیا ہے تو یاد رکھیے یہ ہبا بھی جائز نہیں کیونکہ اس جب میں ہبا کر رہا ہوں اس وقت تیل کا وجود ہے تیل کا الگ وجود نہیں ہے لہذا اب بعد میں اگر ان تیلوں سے میں تیل نکالتا ہوں اور آپ اس پر قبضہ بھی کر لیتے ہیں پھر بھی ہبا جائز نہیں کیوں نہیں جائز کیونکہ جس وقت ہبا کیا تھا اس وقت وہ موہوب موجود ہی نہیں تھی موجود لہذا اب اگر کرنا ہے ہبا تو دوبارہ نئے سرے سے عقد کر لے اور وہ اس پر قبضہ کر لے وہی وہ پرانا عقد جائز نہیں سورج سب کو سمجھ میں آ تو کہتے ہیں بھائی ولابی بہت اور اگر ہی با کیا دقی فی فین تتین یاد رکھنا بھائی میں نے آپ کو ضابطہ بتلایا تھا نکرہ کے بعد فیل آ جائے تو وہ اس کے لیے کیا بنا کرتا ہے عموماً صفت بنتا ہے اور وہ نکرہ موصوف ہوتا ہے اور وہ فیل اس کی صفت بنتا ہے اور موصوف صفت کا ترجمہ کرنے کا کیا طریقہ بتلایا تھا ایسی جگہ پر کہ موصوف سے پہلے ایسا کا لفظ لے اسی طرح یاد رکھو اگر نکرہ کے بعد جار مجرور آ جائے تو وہ بھی بعض اوقات اس کے لیے صفت بنتا ہے نکرہ کے بعد کیا آ جائے جار مجرور آ جائے تو وہ جار مجرور بھی اس کے لیے کیا بنتا ہے صفت تو لہذا وہاں پر بھی موسوس سے پہلے کیا لفظ لائیں گے ایسا بھائی اچھا بھائی میں نے آپ کو ضابطہ بتلایا بھائی کہ نکرہ کے بعد جار مجرور بھی آ جائے تو وہ کبھی کبھار اس کے لیے کیا بن جاتے ہیں صفت تو یہاں دقیقا نکرہ آیا اور فی جار مجرور اس کے بعد آیا تو یہ اس کے لیے صفت بنے گی اور موسوس صفت کا ترجمہ کیسے کرتے تھے موسوس سے پہلے کیا لفظ لاتے تھے ایسا تو کیسے کہیں گے ترجمہ کریں گے ولا واہبا دقیقن فی قینتا اور اگر ہیبا کیا ایسا آٹا فی فیم جو کس میں ہے گندوں میں ہے اور دوہنن فی سم سمن یا ایسا تیل جو تلوں میں ہے پل ہی بہت کیا ہے آمی فاسد ہے یعنی نہیں ہے وہ آٹا گندم کو پیسا نہیں ہے گندم ہی میں اس کو ہیبا کر رہا ہے تو یہ है درست نہیں بھائی فعیم नहीं भाई لم یوز بس اگر اس نے اس کو پیس لیا وہ سلامہ اور سپرد کر دیا گندم کو پیس لیا اور آٹا پور کر دیا لمب یا جائز نہیں اسی طرح اگر وہ تیلوں کو اس میں سے تیل نکال لیا اور پھر حوالے کیا تب بھی یہ جائز نہیں یعنی یہ ہی بہت درست نہیں سورج سمجھ میں آ گئی بھائی کیا وجہ ہے پچھلے مسئلے میں ہم نے ہم نے پڑا تھا بھائی اگر کسی نے کسی کو مشا چیز ہبا کی تو جائز نہیں لیکن اگر وہ اس کو الگ کر کے دے دیتا ہے اور وہ قبضہ کرتا ہے تو پھر ہیبا ٹھیک ہو جاتا ہے میں نے آپ کو اپنے پلاٹ میں سے کہا نصف حصہ آپ کو میں نے ہبا کر دیا نصف شاید تو یہ ہبا صحیح نہیں لیکن پھر میں کیا کرتا ہوں پلاٹ کے دو حصے کر دیتا ہوں ایک حصہ اپنے پاس رکھتا ہوں, دوسرا آپ کو دیتا ہوں. آپ اس پر قبضہ کرتے ہیں تو ہیبا صحیح ہو جائے گا تو وہاں آپ کہتے تھے ہیبا کیا ہو جاتا ہے الگ کر کے دے دے گا تو پھر صحیح ہیبا کرتے وقت تو الگ نہیں تھا لیکن جب قبضہ کیا اس وقت الگ کر کے دے دیا تو ہیبا کیا ہو جائے گا صحیح اور یہاں آپ فرما رہے ہیں کہ تیلوں کے اندر جو تیل ہے یا گندم کے اندر جو آٹا ہے وہ ہیبا کیا تو ہیبا صحیح نہیں نکال کر دے دے الگ کر کے دے دے پھر بھی نہیں صحیح کیا وجہ ہے وہاں تو صحیح ہو جاتا تھا یہاں صحیح نہیں جواب یہ مالانا کہ وہاں پر وہ چیز پہ ہیبا کے وقت موجود تو تھی الگ نہیں تھی اور یہاں تو چیز سرے سے موجود ہی نہیں میں نے آپ کو پلاٹ میں سے کہا تھا نصف حصہ آپ کا تو نصف حے کا وجود تھا یا نہیں تھا اس وقت وجود تو تھا اور لہذا وہ صورت مختلف ہوئی صرف قبضہ ممکن نہ تھا کیونکہ شیوع تھا اور قبضے کے وقت میں نے کیا کر دیا الگ کر کے دیا تو اس وقت شیوع بھی نہیں تو مانع دور ہو گیا وہاں ہیبا صحیح ہو جائے گا لیکن یہاں پر جب میں نے ہیبا کیا تو وہ چیز سرے سے موجود ہی نہیں تھی آٹا میں نے ہیبا کیا وہ تو ابھی ہے ہی نہیں وہ تو گندم کے اندر ہے اور میں نے وہ تیل جو ہیبا کیا وہ تلوں میں تھا تو ہیبا کے وقت اس کا وجود ہی نہیں تھا تو مشاع میں وجود تو تھا لیکن مانع کیا تھا کہ کامل قبضہ نہیں ہو سکتا تھا اور یہاں تو سرے سے کوئی وجود ہی نہیں اس سے دونوں میں فرق ہے بات سب کو سمجھ میں آگے بھائی ازا کان تل موہ بل کہ بھائی یاد رکھو قبضے دو قسم پر ہیں بھائی قبضے دو قسم پر ہیں ایک قبضہ مضمون ہے ایک قبضہ غیر مضمون ہے بھائی سمجھ میں لکھو نا بھائی وقت تھوڑا ہے بھائی توجہ ادھر میری طرف رکھو میں بار بار تکرار کرواؤں گا ان شاء بھولتے نہیں ہیں بس تکرار آپ بھی بعد میں کر لینا قبضے دو قسم کے ہیں ایک قبضہ مضمون ہے ایک قبضہ غیر ایک وہ قبضہ ہے جس میں زمان آتا ہے اگر چیز ہلاک ہو جائے ایک وہ قبضہ ہے چیز ہلاک بھی ہو جائے تو اس کا زمان نہیں آتا یاد رکھیے ہیبا کے اندر جو قبضہ ہوتا ہے وہ غیر مضمون ہے اس میں کوئی سامان آتا ہے بھائی نہیں اچھا اسی طرح میں نے آپ کے پاس کوئی چیز امانت کے طور پر رکھوائی تھی وہ امانت آپ کے پاس ہلاک ہو گئی کوئی چوری کر کے لے گیا آپ پہ کوئی سامان آئے گا نہیں کیونکہ امانت میں بھی قبضہ مضمون نہیں لیکن اس کے بجائے اگر کسی نے کسی کی چیز غصب کی آپ میری کتاب اٹھا کر لے گئے بغیر اجازت کے بھائی غصب کر لیا چھین کر لے گئے اب آپ نے اس پر قبضہ کیا تو یہ کتاب اگر آپ کے پاس ہلاک ہو جائے تو کیا آپ کا زمان آئے گا یا نہیں آئے گا آئے گا آپ کو اس کی قیمت دینا پڑے گی تو یہ قبضہ مضمون ہے یہ کیا ہے قبضہ مضمون ہے مضمون, مضمون ہے اسی طرح بی کے اندر مشتری جب نبیے پر قبضہ کرتا ہے تو اس پر زمان آتا ہے یا نہیں آتا سمن دینے پڑتے ہیں یا نہیں دینے پڑتے اسے سمن دینے پڑتے ہیں ہمارا سورج سمجھ میں آ تو اگر کسی نے اختیار شرط کے ساتھ کوئی چیز خریدی کہ مجھے تین دن میں اختیار ہے میں بے کو فسخ کرنا چاہوں تو فسخ کر سکتا ہوں تو اب تین دن کے اندر مبیہ اس کے پاس ہلاک ہو گیا اب فسخ ممکن ہے اب فسخ ممکن نہیں لہذا اس پر زمان آئے گا اور اس پر سمن لازم ہو گئے اب سمن اسے دینے پڑیں گے سورج سمجھ میں آ رہی ہے اسی طرح کسی کے پاس کوئی چیز رہن رکھوائی جائے اور وہ رہن اس کے پاس خلاق ہو جائے تو زمان, آتا ہے یا زمان نہیں آتا آپ نے پڑھا تھا زمان آیا کرتا ہے دین اور رہن کی قیمت میں سے جو عقل ہو وہ کیا آتا ہے زمان آتا ہے سورج سمجھ میں آ گئی اسی طرح کسی نے کسی کے ساتھ بیڈ فاسد کی اور ببیا پر قبضہ کر لیا تو بہ فاسد میں تو ضروری ہے ببیا واپس کرے اور سامان واپس لے لے لیکن اگر یہ مبیا اس کے پاس ہلاک ہو جائے تو پھر کیا لازم آئے گا اس پر قیمت لازم آ جائے گی سورج سمجھ میں آ گئی بھائی تو یہ بھی معلوم ہو قبضۂ مضمون ہے تو معلوم ہو قبضے دو قسم پر ہیں ایک وہ قبضے جن میں زمان آتا ہے ایک وہ قبضے جن میں زمان نہیں آتا تو ایک قبضہ مضمون ہوا ایک قبضۂ خیر تو اب یاد رکھنا والا نا اگر دو قبضے ہو مالانا دو قبضے ہو مالانا کیا ہوں دو, دو قبضے دونوں اگر ایک ہی جنس کے ہوں تو پہلا قبضہ ثانی کا نائب بن سکتا ہے نئے قبضے کی ضرورت نہیں اگر دونوں قبضے کیا ہوں नहीं. ایک नहीं. پہلا قبضہ بھی کس قسم کا تھا مضمون دوسرا بھی کس قسم کا ہے مضمون تو اول نائب بن جائے گا ثانی کا نئے قبضے کی ضرورت نہیں اور اسی طرح اگر پہلا قبضہ غیر مضمون تھا اور ثانی قبضہ بھی غیر مضمون ہے تو اول قبضہ نائب بن جائے گا کس کا سانی کا, نئے قبضے کی ضرورت نہیں دیکھو مثالوں سے بات واضح ہوگی جو میں مسئلہ کر, اس اس کر لیا تو یہ غصب ہوا مارا نہ. اور یہ قبضہ مضمون ہے یا غیر مضمون بھئی قبضہ مضمون ہے اچھا قبضہ مضمون ہے بعد میں وہی چادر میں نے اس کو بیچ دی کیا کیا नहीं. چادر بیشتی چادر بیجتی مبیے پر قبضہ بے میں کیا جاتا ہے یا نہیں کیا جاتا مبیے پر بے میں قبضہ کیا جاتا ہے تو وہ چیز پہلے ہی اس کے قبضے میں ہے تو کیا اس پر اثر ہے نو نیا قبضہ کرے گا لائے لا کر کس کو دے دے بھائی کو دے دے اور پھر واپس اس سے لے کر قبضہ کر لے کیا ایسا کرنا ضروری ہے کیا ایسا ضروری نہیں کہتے ہیں بھائی زابط میں نے بتلا دیا آپ کو زابطہ بھائی اگر دونوں قبضے کیا ہوں ایک ہی قسم کے ہوں تو اول قبضہ ہی نائب بن جائے گا کس کا ثانی قبضے کا لہٰذا نئے قبضے کی ضرورت نہیں تو لہٰذا جب اس نے چیز غصب کی تھی یہ قبضہ کون سا تھا مضمون اور جب اس نے چیز خرید لی تو اب بھی کیا ہے ثانی قبضہ بھی کس قسم کا ہوتا محمد. وہ بھی مضمون ہے تو پہلا قبضہ بھی مضمون ثانی قبضہ بھی مضمون لہٰذا اب سانی کے لیے نئے قبضے کی ضرورت نہیں وہ پہلا قبضہ ہی سانی کا قائم مقام ہو جائے گا پہلا قبضہ ہی کیا ہے سانی کا اب یہ ضروری نہیں کہ وہ چیز لائے میرے حوالے کرے اور پھر دوبارہ اس پر مبیعہ کے طور پر قبضہ کرے بلکہ وہ پہلا قبضہ ہی کیا ہو جائے گا سانی قبضے کا قائم مقام ہو جائے گا کیونکہ وہ بھی مضمون قبضہ تھا یہ بھی مضمون قبضہ ہے دوسری صورت مولانا کہ دونوں قبضے غیر مضمون ہوں میں نے آپ کے پاس ایک چیز بطور امانت کے رکھوائی تو یہ قبضہ مضمون ہے یا غیر مضمون غیر مضمون پھر وہی امانت میں آپ کو تحفے کے طور پر دے دیتا ہوں کہ وہ چیز جو میں نے آپ کو امانت رکھوائی تھی وہ آپ ہی کی ہو گئی اور ہیبا تو کیا ہوتا ہے تام کس کے ذریعے ہوتا ہے قبضے کے ذریعے تو یہاں پر بھی قبضہ ضروری اور اس چیز پر آپ کا پہلے سے قبضہ ہے تو کیا اب نیا قبضہ کرے کہ لائے لا کر چیز مجھے دے اور پھر اس پر قبضہ کرے تاکہ ہیبا کیا ہو جائے تام یا وہی قبضہ اول ہی قبض اول ہی قبضۂ سانی کا کیا بن جائے گا قائم مقام تو آپ دیکھ لیں پہلا قبضہ امانت کے طور پر تھا وہ مضمون تھا یا غیر مضمون نعم، غیر نعم، مضمون اور ثانی قبضہ ہیبا کے طور پر ہے وہ بھی کیا ہے قبضۂ غیر مضمون تو لہٰذا اول قبضہ ہی ثانی کے کی لیے کیا بن جائے گا قائم مقام نئے قبضے کی ضرورت نہیں بس وہ چیز آپ کے پاس امانت تھی پہلے امانت کے طور پر تھی اب ہیبا کے طور پر ہو گئی کسی نئے قبضے کی کرنے کی ضرورت نہیں سورت سمجھ میں آ گئی لیکن اگر دونوں قبضے مختلف ہوں ایک قبضہ مضمون ہے اور دوسرا کیا ہے غیر مضمون, غیر مضمون. تو پھر دو صورتیں ہیں یا پہلا مضمون ہوگا اور ثانی کیا ہوگا غیر مضمون یا <سؤال> پہلا غیر مضمون ہوگا اور ثانی مضمون <سؤال> تو یاد رکھنا اگر پہلا مضمون ہو اور ثانی کیا ہو غیر مضمون تو پہلا قبضہ ہی ثانی کا قائم مقام بن جائے گا پہلا قبضہ کیا ہو مضمون ثانی کیا ہو غیر مضمون تو پہلا ہی ثانی کا کیا بن جائے گا قائم مقام بن جائے گا سمجھ میں آئی بات بھی. مثلا ایک آدمی میری چادر اٹھا کر لے گیا آپ چادر پر اس نے قصب کیا چادر تو اس پر قبضہ کیا اور یہ قبضہ کون سا ہے مضمون ہے بعد میں وہی چادر اس نے ابھی مجھے دی نہیں میں نے اسے کہا بھائی وہ چادر میں نے آپ ہی کو دے دی آپ مارانا میں نے ہیبا کر دیا تو ہیبا کے کی لیے کیا ضروری قبضہ اور یہ قبضہ کون سا ہوتا ہے تو پہلا قبضہ تھا مضمون ثانی قبضہ کس قسم کا ہے غیر مضمون تو کیا وہی وہ پہلا قبضہ مضمون ثانی قبضے کا یعنی قبضہ غیر مضمون کا قائم مقام ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا ہو سکتا ہے کیا ہے مزمون. لہذا اب یہ ضروری نہیں کہ وہ لائے لا کر وہ چیز مجھے دے اور پھر دوبارہ اس پر نئے سرے سے قبضہ کریں بلکہ وہی پہلا قبضہ مضمون ثانی یعنی غیر مضمون کا کیا بن جائے گا قائم, قائم مقام بن جائے گا صورت سمجھ میں آ گئی لیکن اگر اس کا حق تو پہلا تھا غیر مضمون اور ثانی ہو مضمون اب قبضہ جدید ضروری ہے کیا ہے یعنی قبضہ غیر مضمون وہ قائم مقام نہیں بن سکتا کس کا قبضہ مضمون کا صورت یہ بھائی میں نے میری آپ کے پاس امانت کی کیا تھی امانت تھی اور امانت کے قبضہ مضمون ہے یا غیر مضمون غیر مضمون پھر وہی چیز میں نے آپ کے پاس بطور رہن کے رکھوا دی اور رہن میں قبضہ مضمون ہوتا ہے یا غیر مضمون رہن میں قبضہ کیا ہوتا ہے مضمون ہوتا ہے تو اول قبضہ غیر مضمون ثانی کیا ہے مضمون ہے پہلا ہے غیر مضمون اور ثانی ہے مضمون تو کیا وہی وہ قبضہ ہے. اول ہی ثانی کا قائم مقام ہو جائے گا یا نئے سرے سے قبضہ ضروری جیسے نئے, دلوقتي نئے, دلوقتي نئے دلوقتي سرے سے قبضہ وہ پہلے چیز کو لائے پہلے قبضہ تھا امانت کے طور پر اور وہ غیر مضمون ہے لائے لا کر کس کے حوالے کرے اس شخص کے حوالے کرے اور پھر وہ اس کو قبضے میں دے دے بطور رہن کے سورج سمجھ میں آ گئی ذکر ہو گیا اب دیکھیے اور اگر وہ چیز وہ عین جو ہبا کی گئی ہے دل محبوبی لہو کس کے قبضے میں تھی محب محب وہ چیز پہلے سے محبوب لہو کے قبضے میں تھی مل کہا تو وہ اس چیز کا کیا بن جائے گا مالک بن جائے گا بل ہیبا تھی کس کے ذریعے ہیبا ہی کے ذریعے ہی بن جائے گا وہ سرے سے نہ کرے قبضہ اگرچہ نئے سرے سے قبضہ نہ کرے کیونکہ ہیبا والا قبضہ کون سا ہے غیر مضمون اور پہلا چاہے مضمون ہو چاہے غیر مضمون ہو دونوں صورتوں میں یہ ہیبا کیا ہو جائے گا کیونکہ پہلا قبضہ یا کون سا ہوگا مضمون ہوگا یا غیر اگر پہلا غیر مضمون ہے یہ بھی غیر مضمون ہے تو پہلا کیا ہو سکتا ہے اس کا قائم مقام مجموع. اور اگر پہلا مضمون ہوا اور یہ ہے غیر مضمون تو بھی قبضہ مضمون قائم مقام ہو سکتا ہے کس کا غیر مضمون کا سورت سمجھ میں آ تو نئے قبضے کی یہاں ضرورت نہیں بل ابو لبن ہی اور جب باپ نے ہیبا کیا اپنے چھوٹے بیٹے کو ہیبا تان ہیبا تان یہ بمان موہوب کے ہے ہیبا کا لفظ آئے گا یہاں وہ بمان موہوب کے ہوگا یعنی کوئی چیز دی بھائی جو موہوب دی اور جب ہیبا کی باپ نے اپنے چھوٹے بیٹے کو کوئی محوب سے مالا کا حالی بنو تو مالک بن جائے گا اس ہبا کا علی بنو کون مالک بنے گا بیٹا بالآخری کس کے ذریعے آقد کے ذریعے ہی مالک بن جائے گا تو یہاں نہ مولانا قبول کی ضرورت ہے نہ قبضے کی ضرورت ہے اس لیے کہ وہ کس کو دے رہا ہے باپ چیز صغیر کو اور صغیر پر باپ کو کیا ہوتی ہے ولایت حاصل ہوتی ہے تو باپ کا قبضہ دراصل کس کی طرح ہے صغیر کے قبضے کی طرح ہے تو کہتے ہی عقد پورا ہو گیا اور وہ صغیر کیا بن گیا اس چیز کا مالک بن گیا سورج سمجھ میں آ تو بس یہ بات یاد رکھنا ولی کا قبضہ کس کی طرح ہے اس شخص ہی کے قبضے کی طرح ہے بھائی جس کا وہ ولی ہے بھائی تو یہاں باپ بیٹے کا ولی ہے صغیر کا تو باپ کا قبضہ بیٹے کے قبضے ہی کی طرح ہے بھائی تو کہتے ہیں وہی زا وہاں بالا بولی بنی ہی صغیر ہی باتان اگر باپ نے ہبا کیا اپنے بیٹے کو کوئی چھوٹے بیٹے کو ہی کوئی محوق ہے یعنی کوئی چیز ہبا کی مالا تو مالک بن جائے گا اس کا بیٹا آقد کے سر یہی آقد ہوتے ہی مالک بن جائے گا وہ ان وہاں بالا ہو اجنبی ان ہی بتان تمت بے قبضل اب صغیر کو کسی اجنبی نے کوئی ہبا کیا صغیر کو کیا کیا اجنبی نے کوئی ہیبا کوئی چیز ہیبا کی اور باپ نے قبضہ کیا اس محوب چیز پر تو کہتے ہیں باپ ولی ہے باپ کا قبضہ کس کی طرح ہے صغیر کے قبضے ہی کی طرح ہے تو کیا ہو جائے گا تام کہتے ہیں وہی وہ ان وہ بال ہو اجنبی یون اور اگر ہیبا کیا اس صغیر کو کسی اجنبی نے ہی بات کوئی چیز تم مت بے قبضل تو ہیبا تام ہو جائے گا باپ کے قبضے سے و عز وہی بلی یتیمی ہی بطن فقہ بذا لہو ولی یو اور اگر ہبا کیا گیا کسی یتیم کو کوئی ہبا کوئی چیز ہبا کی گئی فقہ بذا ہا لہو بس قبضہ کیا اس ہبا پر لہو اس یتیم کے لیے ولی یو اس کے ولی نے جازا تو یہ بھی جائز ہے وہ امکان في حجری یا جری امی ہی فقہ بزا فق ابز لہو جائز حجر یا حجرن و حجرن گود کو کہتے ہیں مالا نا گود کو وَإِنْكَانَ فِي حَجْرِ أُمِّهِ اور اگر وہ صغیر اپنی ماں کی گود میں تھا یعنی اس کی پرورش میں تھا مراد کیا ہے؟ ماں کی پرورش میں تھا فقب فَقَبْضُحَ لَهُ جَائِزٌ تو ماں کا قبضہ کرنا اس کی باپار لَهُ اس صغیر کے لیے جائِزٌ یہ یاد رکھو ولی باپ ہے ہے یا دادا ماں ولی نہیں ہے لہذا باپ یا دادا اس کا کہیں نکاح کروا دیتے ہیں تو یہ نکاح درست ہے مولانا سورج سمجھ میں آ گئی لیکن ماں کو ولایت حاصل لیکن اگر صغیر اس کی پرورش میں ہے اس کی حفاظت نہیں ہے اب وہ کوئی اس تغیر کو کوئی چیز دیتا ہے اور ماں اس پر کیا کر لیتی ہے قبضہ کر لیتی ہے تو اب یہ با کیا ہو جائے گا تام اور ہمار کا قبضہ جائز ہے اجنبی یوربی اور اسی طرح والا نا اگر بچہ کسی اجنبی کی تربیت میں پرورش میں تھا کسی اجنبی, اجنبی کی پرورش میں تھا تو اب اس صغیر کو کسی نے کوئی ہیبا دیا اور اس اجنبی نے اس پر قبضہ کر لیا اب اس اجنبی کو اس پر ولایات تو نہیں ہے لیکن یہ بچہ کیا ہے اس کی پرورش میں ہے سمجھ میں تو لہٰذا اب اس اجنبی کا قبضہ اس بچے کے لیے یہ جائز ہو جائے گا سورت سمجھ میں آگئے کہتے ہیں وہ قزالی کا اور اسی طرح ہے یعنی ہیبا جائز ہے امکان فی حجرے حجری اجنبی اگر وہ صغیر جو تھا کسی اجنبی کی پرورش میں ہو ایسا اجنبی یورپ بھی ہی جو کیا کر رہا ہے اس کی پرورش کرتا ہے فقب ز جائز ان اجنبی کا قبضہ کرنا اس چیز پر اس بستغیر کے لیے جائز یہ جائز ہے وہ ان کا بذا سب الحب نفسی وہ جازا اور اگر قبضہ کر لے بچہ ہیبا پر خود وہ ہوا اس حال میں کہ وہ سمجھدار بھی ہے جازہ تو یہ بھی جائز ہے ہیبا صحیح ہو جائے گا وہ ایزا وا بس نانی میں واحد جازا اور اگر ہیبا کیا دو آدمیوں نے ایک آدمی پر دارن کوئی گھر جازا تو یہ جائز ہے بھائی دیکھو آپ نے پڑھا کہ جس چیز میں شو ہو اس کا ہی با جائز نہیں میرے اور زید کے درمیان ایک زمین مشترکہ تھی پلاٹ ہے نصف کا مالک زید نصف کا مالک میں تو یہ پلاٹ مشترکہ ہے ابھی ہم نے حد بندی نہیں کی تو زمین کے ہر زمین کا ہر ہاتھ جو ہم دونوں کے درمیان مشترک ہم دونوں نے یہ پلاٹ کسی شخص کو دے دیا پلاٹ کیا کیا کسی شخص کو دے دیا تو کیا یہ ہیبا صحیح ہوا یا صحیح نہیں ہوا کہتے ہیں یہ ہی صحیح ہے یہ ہیبا کیا ہے اس لیے کہ اگر اگرچہ میرے حصے میں بھی سوئ ہو کے حصے میں بھی سوئ لیکن اصل اثر پڑتا ہے قبضے کے وقت شوہ کا تو اصل چیز ہبا کے اندر جو مؤثر ہوتی ہے وہ شو پایا جائے قبضے کے وقت اگر قبضے کے وقت شو ہے تو ہیبا صحیح نہیں اور اگر قبضے کے وقت شو نہیں تو ہبا کیا ہو جائے گا بھئی وہ صورت میں نے نہیں ذکر کی تھی آپ کے سامنے میں نے ایک آدمی کو اپنے نصف حصہ دے دیا پلاٹ کا تو یہ آپ نے پڑھا تھا نبا جائز نہیں لیکن اگر میں پھر وہ حصہ علیحدہ کر دوں کہ دے دوں اور زید کے درمیان پلاٹ مشترکہ لیکن ہم نے جب تیسرے شخص کو ہبا کیا اب میرے حصے میں بھی شو ہے زید کے حصے میں بھی شو ہے تو ہبا درست نہیں لیکن جب وہ قبضہ کرے گا اس وقت چویو ہوگا اب تو وہ پورے پلاٹ پہ قبضہ کر رہے ہیں تو شو اس کے پاس جو چیز جا رہی ہے اس میں شو ہے اس میں شوہ نہیں سارا کا سارے پر وہ قبضہ کر لے گا اور اس میں مقبوض میں کسی قسم کا شوہ نہیں لہٰذا ہیبا کیا ہے جائز ہے تو یہ مانا ہے ایزا وس نانی اور جب ہبا کیا دو آدمیوں نے من واحدین کتنے پر ایک آدمی پر ہیبا کیا دارن کوئی گھر جا تو یہ جائز ہے اس لیے کہ سارا کا سارا اس کے قبضے میں چلا جائے گا بغیر کسی شو کے باحد مینس نئی نیلم تا اس کا عقص کریں ایک آدمی ہے وہ دو آدمیوں کو چیز دیتا ہے مثلاً بھائی میرے پاس پلاٹ ہے میں نے زید اور امر دونوں کو ہبا کر دیا یہ پلاٹ تو یہ جائز نہیں ہے مولانا یہاں واحب ایک ہے اور محبوب لہو کتنے ہیں دو ہیں تو کیوں جائز نہیں اس لیے کہ جب میں ایک چیز دو آدمیوں کو کیا کر رہا ہوں تو ہبا کرتے وقت تو شیوع نہیں لیکن جب وہ قبضہ کریں گے اس وقت کیا آ جائے گا شیوع آ جائے گا کیونکہ ایک چیز کا دو آدمیوں کو ہبا کرنے کا مطلب یہ ہے نصف ایک کی اور نصف دوسرے کی اور یہاں پر کوئی حد بندی ہے کوئی حد بندی تو کی نہیں ہوئی تو لہذا جو بھی حصہ دوسرے کے پاس پہنچے گا اس میں شو ہوگا اور شو کے ساتھ تو ہبا صحیح سورج سب کو سمجھ میں آ رہی ہے اور اگر ہبا کیا ایک آدمی نے دو آدمیوں پر لمتا سے تو صحیح نہیں ہے یہ ہیبا دبی حنیف طارم اللہ امام صاحب کے نزدیک کیونکہ دراصل یہ کیا ہے ہر ایک کو نصف نصف کا ہیبا ہے تو کیا ثابت ہو جائے گا قبضے کے وقت شویو ثابت ہو جائے گا وقالا اللہ تعالیٰ تصحف اور رحم اللہ ہیں کہ یہ ہیبا صحیح ہے یہ کیا ہے کیونکہ اسمبلی ایک ہی ہے ایک ہی وقت میں دونوں کو مالک بنا رہ اور جس وقت مالک بنا رہ اس وقت شو نہیں ہاں وہ تو قبضے کے بعد شو آئے گا پہلے شو نہیں ہے بھائی ہبا اچھا کے موانع بتلا رہے ہیں. یاد رکھنا آپ کو آگے صاحب قدوری بتلائیں گے کہ ہبا کے اندر رجوع جائز ہے آپ نے کسی کو کوئی چیز دی ہے آپ رجوع کر سکتے ہیں آپ وہ چیز واپس اس سے لے سکتے ہیں لیکن اس کی بھی رضامندی ضروری ہے اور اگر اس کی رضامندی نہیں ہے تو پھر کم از کم کیا ہونا چاہیے قاضی کا فیصلہ ہونا چاہیے کہ قاضی صاحب یہ چیز میں نے اس کو ہبا کی تھی میں واپس لینا چاہتا ہوں آپ وہ چاہے راضی ہو یا راضی نہ ہو قاضی کیا کرے گا فیصلہ کر دے گا اور واپس چیز مل جائے گی واحد کو صورت سمجھ میں آ گئی. لیکن بعض صورتیں ایسی ہیں کہ ان میں پھر رجوع جائز ہی نہیں رہتا میرے سے وہ کون کون سی چیزیں ہیں دیکھیے اب وہ ذکر کرنے لگے ہیں بھائی کہتے ہیں وہ اضاوہ اجنبی بطن اور جب ہبا کیا کسی اجنبی کو کوئی چیز فلاح تو اس واحد کو حق ہے اس ہبا میں رجوع کرنے کا مگر یہ کہ وہ اجنبی اس کو ایوس دے دے انہا اس ہبا سے اس ہبا کا کوئی حیوس دے دے مالک لیکن واحد کو ابھی بھی رجوع کا حق ہے وہ رجوع کر سکتا ہے لیکن اگر وہ جو محب لہو ہے اس کا کوئی ایوس دے دیتا ہے واحد کو تو پھر اس صورت میں واحد رجوع نہیں کر سکتا مثلا بھائی محبوب لہو نے اپنے محبوب لہو نے بھی کوئی چیز واحد کو دے دی کہ بھائی آپ نے مجھے یہ چیز توحفے کے طور پر دی ہے تو بدلے کے طور پر آپ بھی یہ چیز کیا کیجئے میری طرف سے تحفے کے طور پر قبول کر لیجئے توحفے کے طور پر قبول کر لیجئے بھائی اور واحد کیا کر لیتا ہے اس چیز پر قبضہ کر لیتا ہے تو اس صورت نے عیب لے لیا اور اب واحب موہوب کے اندر رجوع یعنی اس حبا کے اندر رجوع نہیں کر سکتا سورج سمجھ میں آ کیونکہ اس نے کیا کر لیا اس کا لے لیا تو گویا یہ بیع بن گئی کیونکہ مبادل المال بالمال پایا گیا اور بیع کے اندر بائیں مشتری میں سے کسی کو رجوع کا حق ہوتا ہے جی یہ وغیرہ نکلے وہ تو الگ ہے ویسے رجوع کا حق نہیں رہتا بھائی سمجھ میں آئی بات بھائی لہذا اب آپ نے یہ مسئلہ پڑھ لیا بھائی. سمجھ میں بھائی بھائی ایک آدمی نے دوسرے کو کوئی مکہ کوٹھی دے دی بھائی توحفے کے طور پر یہ کوٹھی آپ میری طرف سے رکھیے چادیاں حوالے کر دی چادیاں حوالے کی تو قبضہ آ گیا کیا ہو گیا قبضہ آ گیا مارا اب وہ جو شخص تھا محبوب لہوب اسے پتا تھا اس کے اندر تو یہ رجوع بھی کر سکتا ہے کل کو مجھ سے یہ واپس بھی لے سکتا ہے لیکن اس نے خزوری کے اندر مسالہ پڑا ہوا تھا کہ اگر دے دیا جائے تو پھر رجوع نہیں ہو سکتا اس نے اپنی جیب سے قلم نکالا بھائی پانچ روپے والا بال پین تھا اس کی جیب میں وہ بال پوائنٹ اس نے نکالا اور واحد کو کہتا ہے کہ آپ نے مجھے گھر توفے کے طور پر دیا ہے اس کے بدلے کے طور پر میری طرف سے بھی آپ یہ توحفہ کیا کر لیجیے قبول کر لیجیے واحد نے اس سے لے لیا جیسے لیا باس ختم اب وہ ہیبا کے اندر رجوع ایوس کا تھوڑا یا زیادہ ہونے کی کوئی شرط نہیں ہے جتنا بھی ایوس دے دو بھائی ہیبا میں رجوع کیا ہو جائے گا ختم ہو جائے گا مسئلہ سب کو سمجھ میں آ گیا بھائی تو یہ مانا ہے تو کہتے ہیں وہ کہ کسی اجنبی کو کوئی ہبا کرے فلاح واحد کو اس حبا میں رجوع کا حق ہوتا ہے مگر یہ کہ وہ اس واحد کو کیا کرے اجنبی دے دے انہا کس سے اس او یزید یہ ایک وجہ ہو گئی اس سے رجوع کیا ہو جاتا ہے ساخب او یزید زیادہ متصلتا یا زیادتی کر دے اس ہبا کے اندر ایسی زیادتی جو متصل ہو کیا ہو مثلاً بھائی ایک آدمی نے دوسرے کو پلاٹ دیا بھائی اب پلاٹ کے اندر محوب لہو کو عمارت تعمیر کر لیتا ہے تو پلاٹ میں کیا گئی زیادتی ہو گئی جس سے اس کی قیمت بڑھ گئی یا نہیں بڑھ گئی قیمت بڑھ گئی تو ایسی زیادتی کرنا جس سے قیمت بڑھ جائے والا نہ اور یہ زیادتی بھی کس قسم کی ہے جاتی یاد رکھو دو قسم پر ہے کچھ ہوتی ہیں متصل جو جدا نہیں ہو سکتی کچھ ہے جو غیر متصل ہے منفصل ہے جدا ہو جاتی ہیں مثلا بھائی آپ کو کسی نے گائے توحفے کے طور پر دی اس گائے نے آپ کے پاس آ ایک بچڑے کو جنم دیا تو زیادتی آئی یا نہیں آئی زیادتی تو آ گئی لیکن یہ زیادتی متصل ہے یا منفسل ہے یہ منفصل ہے مولانا زیادتی کی نہیں ہو رہی منفصل زیادتی ہو پھر بھی رجوع ہو سکتا ہے ہاں زیادت متصلہ ہو کیا ہو زیادت متصلہ ہو تو پھر رجوع نہیں ہو سکتا یا اسی طرح کسی نے آپ کو زمین دی تھی آپ نے اس میں باغ لگا دیا تو زیادتی ہوئی ہے نی قیمت کے اندر تو یہ ایسی زیادتی ہے جو متصل ہے یا منفصل ہے متصل ہے یا کسی نے بھائی آپ کو گائے کیا کی تھی بات یہ تھی آپ نے کیا کیا بھائی اس کو خوب کھلایا پلایا اور موٹا تازہ کر دیا اب اس کے اندر رجوع کیونکہ اس میں زیادتی آ اور یہ زیادتی کون سی ہے متصل ہے یا منفصل ہے منفصل ہے سورج سمجھ میں آ تو یہ معنی ہے او یزیدہ اس کا عطف ہے یعویزہ پر اِلَّا اَن یزیدہ یا, یا یہ کہ اس میں زیادتی کر دے زیادہ متصلتاً کس قسم کی زیادتی متصل زیادتی کر دے توبی حیبہ میں رجوع کا حق نہیں رہتا او یا موتا احد المتاقلین یا مر جائے دون آقد کرنے والوں میں سے کوئی ایک واہب یا معہوب لہو میں سے کوئی ایک مر جائے تو اب بھی حق رجوع کا نہیں رہتا ہاں یا خروجل ہی با ملک محوبی لہو یا نکل جائے ہی موہوب محوب لہو کی ملک سے موہوب لہو کی ملک سے بھائی میں نے آپ کو گاڑی توحفے کے طور پر دی تو میں کیا کر سکتا ہوں اس میں رجوع کر سکتا ہوں لیکن وہ گاڑی آپ کے قبضے سے نکل گئی آپ نے آگے کسی اور کو تحفے کے طور پر دے دی یا آپ نے آگے کسی کو بیچ دی تو جب آپ آپ کی ملک سے نکل گئی وہ چیز تو اب اس طباہ کے اندر رجوع سمجھ تو یہ مانا او یا اور ملک محوب لہو یا نکل جائے ہی با لہو کی ملکیت سے هِبَا هِبَا لِذِي رَحْمِ محرم فلا رجوع <فیحا> اسی طرح یاد رکھو اپنے قریبی رشتہ دار کو کیا کرتا ہے دی. ہیبا دی. کرے یاد رکھو اس میں بغیر اس میں کوئی شرط نہیں ہے بس قریبی محرم رشتہ دار ہو جیسے اس کو کوئی چیز ہبا کرو گے اس میں اب دوبارہ رجوع کا حق نہیں ہے سورج سمجھ میں آئی لیکن دو شرطیں قریبی رشتہ دار بھی ہو اور محرم بھی ہو کیا ہو دی. محرم کس کو کہتے ہیں وہ جن کے ساتھ شریعت نے نکاح کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام قرار دیا ہے مثلا ایک بھائی ہے ایک بہن ہے ان کا آپس میں نکاح ہمیشہ کے لیے حرام ہے اب بھائی بہن کو کوئی چیز ڈھیبا کے طور پر دیتا ہے تو آپ اس کے اندر کبھی بھی رجوع نہیں کر سکتا سورج سمجھ میں آ بھائی یا دو بہنیں ہیں مالانا ان دو بہنوں میں سے بھی ایک اگر دوسری کی کوئی ہیبا کرتی ہے تو پھر اس نے رجوع کا حاقہ کیونکہ یہاں دونوں شرطیں پوری ہیں کیا کون کون سی شرطیں غریبی رشتہ دار بھی ہیں اور محرم بھی ہیں بھائی محرم کیسے ان دونوں کا یہ تو دونوں معنت ہیں بھائی ان میں سے اگر فخر کرو ایک کو مذکر فخص کر لو تو ان کا نکاح جائز ہوگا ایک کو مذکر فرض کرو تو یہ آپس میں بھائی بہن بن گئے اب نکاح جائز ہوگا نہیں مانا نہ معلوم ہو دوسرے کے محرم ہیں یہ ایک بھائی نے دوسرے بھائی کو کوئی چیز کی توحفے کے طور پر تو یہ دونوں بھائی ہیں لیکن ان میں سے اگر ایک کو منتظ فرض کریں تو کیا نکاح جائز ہوتا ہے نہیں معلوم ہو یہ بھی آپس میں دوسرے کے محرم ہیں اور قریبی رشتہ دار بھی ہیں تو دونوں شرطیں پوری ہونی چاہیے قریبی رشتہ دار بھی ہو اور محرم بھی ہو رجوع نہیں ورنہ رجوع ہو سکتا ہے اگر پہلی شرط پائی گئی قریبی رشتہ دار تو ہے لیکن محرم نہیں ہے مثلا اپنے کو کوئی چیز ہیبا کی چچا جات کو اب قریبی رشتہ دار تو ہے لیکن چچا زاد سے کیا نکاح حرام ہوتا ہے یا جائز ہے جائز ہے محرم نہیں دوسری شرط پوری نہیں ہوئی لہذا ہیبا میں رجوع جائز یا پہلی شرط پوری نہیں ہے دوسری پوری ہے ایک لڑکے اور ایک لڑکی نے ایک ہی عورت کا دودھ پی لیا یہ آپس میں رضائی بھائی بہن بن گئے تو یہ محرم ہے یہ کیا ہے دوسرے کے محرم یہ حقیقی بھائی بہن کی طرح کبھی بھی ان کا نکاح جائز نہیں ہے لیکن دوسری پہلی شرط پوری نہیں قریبی رشتہ دار ہیں قریبی رشتہ دار نہیں محرم ہیں قریبی رشتہ دار نہیں تو لہٰذا یہاں بھی ہیبا کے اندر رجوع ہو سکتا ہے یہ مانا وہی بہ بات وہی بہت لذی رہا فی ہا اور اگر ہبا کیا گیا کوئی چیز ہبا کی گئی لذی رخ میں محرمی مین ہوں ایسے قریبی رشتے دار کو جو اس واحد کا محرم بھی ہے فلاں رجوع تو اس کے اندر رجوع نہیں ہو سکتا وہ کزا کا ماں واہ بہو آخا دینی آخری اور اسی طرح اگر وہ جو ہبا کیا دو احد میں سے کسی ایک نے دوسرے کو یعنی میاں بیوی میں سے کوئی ایک کیا کر دیتا ہے دوسرے کو ہی کر دیتا ہے تو یاد رکھیے رجوع نہیں خامن نے بیوی کو کوئی چیز تھی کی یا بیوی نے خامن کو کوئی چیز تھی کی تو اب رجوع نہیں ہو سکتا صورت سمجھ میں آ گئی بھائی خز حاض وزن بھائی میں نے کیا بتلایا تھا کہ اگر محوب لہو واحب کو کوئی عیوز دے دے تو وہ رجوع کر سکتا ہے جی وہ رجوع جی لیکن جی ویسے ہی نہیں ایک آدمی نے آپ کو کوٹھی دی آپ جیب سے قلم نکال کر اس کو دے دیتے ہیں نہیں بھائی اس کو کہنا بھی ضروری ہے یہ میں آپ کو حیبت کے طور پر دے رہا ہوں یا اس کے بدلے کے طور پر دے رہا ہوں یا چونکہ آپ نے مجھے کوٹھی دی ہے تو اس کے مقابلے کے طور پر میں بھی کیا کر رہا ہوں آپ کو یہ لفظ ساتھ کا ہوگے پھر وہ قبضہ کر لے گا اب معلوم ہوا یہ ایبس پر اس نے قبضہ اسے پتہ بھی لگ گیا یہ ایبس دے رہا ہے اور اس نے قبضہ بھی کر لیا کو اس نے نہیں پڑی ہوئی تھی تو اب کیا کر سکتا ہے ہیبا کے اندر جو <متحدث> نہیں کر سکتا بھائی یہ مانا بھائی زاقال ال محبوب لہول ال واحدی اور جب محب نے واحد سے کہا خود حاضہ بتی کا یہ چیز لے لیجئے بطور ایبس کے اپنے حبا سے ابدلن یا اس حبا سے بدل کے طور پر بھی مقابلتی یا اس حبا سے کے مقابلے کے میں فقب تو اس پر واحد نے کیا کر دیا قبضہ کر دیا ساخ آتا تو رجوع کیا ہو جائے گا تاقف ہو جائے گا انح وضی متبر اسی طرح بھائی آپ کا ایک تھا اس کو کسی آدمی نے کوٹنگ ہبا کے طور پر دے دی چابیاں اس کے حوالے کر دی چابیاں کیا کی? کے حوالے کر دی جب چابیاں اس نے اس کے حوالے کر دی آپ بھی وہاں بیٹھے ہوئے تھے آپ کے ساتھی کو تو اس مسئلے کا پتہ نہیں تھا اس نے خودوری نہیں پڑی تھی لیکن آپ نے کدوری پڑی تھی آپ کو پتہ تھا ابھی بھی رجوع ہو سکتا ہے لیکن اگر ایوز دے دیا جائے تو کیا نہیں ہو سکتا اب یہاں اب آپ ساتھی کو تو سمجھا نہیں سکتے آپ خود ہی اٹھے جیب سے قلم نکالا اور واحد کو کہا کہ واحد صاحب یہ آپ بھی آپ نے ان کو تحفہ دیا ہے تو یہ بدلے کے طور پر آپ بھی یہ قلم میری طرف سے لے لیجیے میں اس کا ساتھی ہوں تو آپ میری طرف سے بدلے کے طاعت پر لے لیجئے اس نے قبضہ کر لیا بس مولانا پھر بھی رجوع کا حق کیا ہو جائے گا ساقت ہو جائے گا بھائی تو دیکھیے آپ محبوب لہو نہیں ہے بلکہ آپ تو ایک اجنبی ہیں سمجھ میں آیا ہبا سے اجنبی ہیں وائن وضہ اجنبی اور اگر اسے ابز دے دیا کسی اجنبی نے انل محبوب لہو کس کی طرف سے محبوب لہو کی طرف سے متبران احسان کرتے ہوئے تبران مانا ہوتا ہے ایک ایسا کام کرنا جو دوسرے پر واجب نہ ہو تو اپنی طرف سے کرنا متبر مہو لہو نے متبران احسان کرتے ہوئے عبض دے دیا فقابل واحب الحبا تو واحد نے کیا کر لیا ایبس پر قبضہ کر دیا ساقاتار رجوع ہو تو رجوع کیا ہو جائے گا تاخیر ہو جائے گا بھائی دیکھا تو یہ کچھ وہ چیزیں آ گئیں جن میں ہیبا میں پھر رجوع کا حق نہیں رہتا واحب کو واحد کو ان کو یاد رکھنے کے لیے بھائی ایک لفظ لکھ لیجیے بھائی دم عر خوازہ ہو دم عر خوازہ لکھ لیا بھائی دمعن عن دالیم آئین اور خوازہ کا خا زا قاف دو نقطوں والا اور ہا خا زا کاف دو نقطوں والا اور ہا لکھ لیا بھائی دمعن عن یہ موانع ہیں ہی کے مولانا ساتھ کے ساتھ اب آپ آسانی سے یاد رکھ سکتے ہیں دم اون خازا آپ سے کوئی پوچھے ہیبا سے مانیہ ہیبا میں رجوع سے مانیہ کتنی چیزیں ہیں آپ کہیں گے دم اون یہ سات چیزیں کیا ہیں ہیبا سے دم دمعون... دال ایک نیم دو آئین تین خا ز کتنے ہو گئے سا. یہ سات مانے ہیں ان میں سے کوئی ایک پایا جائے تو ہیبا میں رجوع نہیں ہو سکتا کون یہ کہ کیا مانا ہے ان کا یاد رکھنا دال ہے زیادت سے دال کس سے ہے دال ہے زیادت سے ملانا سمجھ میں آیا نیم ہے موت تو ان دونوں میں سے کسی زیادت بھائی زیادتی کا زیادہ متصلہ متصل جائے تو ہیبا میں رجوع ہو سکتا ہے زیادہ متصلہ متصل تو ہیبا میں رجوع آ نہیں دال زیادت سے ہے میم سے مو تو آدی ماں دونوں میں سے کوئی ایک مر جائے تو رجوع ہو سکتا ہے نہیں تو میم سے موت اوب سے ہے عیوز دے دیا جائے ہی باقا تو رجوع ہو سکتا ہے نہیں ہے سے ہے عن الملک ملک سے نکل جائے موہوب لہو میں نے گاڑی آپ کو دی وہ گاڑی آپ کی ملک سے بھی نکل گئی تو اب بھی رجوع نہیں خاص کیا ہے فوروج عن ملک محب لہو اور سے مراد ہے زوجیت یعنی زوجیت والا رشتہ ہو واحب اور موہوب میں میاں بیوی ہو آپس میں پھر بھی رجوع نہیں اسی طرح قاف قاف سے ہے قرابت قرابت رشتہ داری محرمیت والی رشتہ داری ہو تو پھر بھی رجوع نہیں اور ہاں سے ہے ہلاک المحوب موہوب کیا ہو جائے ہلاک ہو جائے تو پھر بھی کیا ہو جائے گا مم. یاد رہیں گے سات بھائی معوانیا ہبا کتنی چیزیں ہیں سات اس کا مجموعہ کیا ہے دم اون خزق جیسے آپ مرضی پڑھ لیں یہ ویسے لفظ جوڑے ہوئے دم اون خم اون لیں تو دال سے کیا ہے زیادت ہو جائے تو بھی رجوع نہیں موت کسی ایک کی ہو جائے تو بھی رجوع نہیں ریوس دے دیا جائے تو بھی رجوع نہیں ہوتا اس کے بعد اگر موہوب لہو کی ملک سے وہ ویبا خارج فروج پایا جائے اس کا خارج ہو جائے تو بھی رجوع نہیں اگر زوجیت والا رشتہ ہو واحد موہوب میں پھر بھی رجوع نہیں اگر قرابت محرمیت والا رشتہ ہو تو پھر بھی رجوع نہیں مم. اور اسی طرح اگر ہلاک ہو جائے موہوب وہ موہوب محوب شہی ہلاک ہو گئی تو اب اس میں رجوع ہو سکتا ہے ابھی رجوع نہیں ہو سکتا چلیے بس مولانا المرام اللہ عالم قطل قلعہ